وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدفاتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما الله على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل, ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحد الأقبة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم هل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عجاب أليم محترم سامعین حضرات اس مشست کا عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے یعنی دجال کا سب سے بڑا دشمن کون ہے فتنا ہے دا بہت بڑا فتنہ جس کی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنہ سے پناہ پکڑا کرتے اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے ہر نماز میں تشہد میں سلام پھیرنے سے قبل آپ یہ دعا پڑا کرتے تھے اینی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک بآوبن اذاب جہنم بآوب بکمن فطمت المہیا والمات بآوب بکمن شبر فطمت المسیح اللہ میں سے قبر کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور زندگی اور موت کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں اور فتن ادرجال سے میری پناہ طرف کرتا ہوں باسف نے اس دعا کو نواز کی صحت کے لیے شرب قرار دی اس دعا کے بغیر نماز صحیح نہیں امام مکھب اس شخص کو جو یہ دعا پڑھنا بھول جائے نماز دہرانے کا حکم دیتے تھے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ دعا سب کو یاد ہونی چاہیے اور بار بار پڑھیں جن چار چیزوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طرف کی گئی ہے ان کا وبال بڑا خطرناک ہے قبر کا آزاد جہنم کا آزاد اور زندگی اور موت کا شر اور دجال کا فتنہ یہ چاروں چیزیں بڑی خطرناک ہیں تو پھر یہ دعا نماز میں مانگنی چاہیے اور یہ تعبد کرنا چاہیے اللہ رب العزت ہمیں ان چاروں چیزوں کے فکنے سے محفوظ رکھیں دا جال کا فتنہ اتنا خطرناک کیوں ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں لیکن دو اسباب اس وقت زیادہ اہم ہیں ان پر غور و فکر کیجیے دا جس دور میں آئے گا اس دور میں پوری دنیا قہ سالی کا شکار ہوگی اور صرف دجال کے پاس دنیا کے وسائل ہوں گے باقی پوری دنیا قہ سالی کا شکار ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ فقر پر اور دستی اور یہ فاقہ یہ انسان سے ہر کام کروا لیتے فتنہ اللہ ماشاءاللہ ہر فتنہ انسان پر مسلط ہو سکتا ہے اس فخر کی وجہ سے رسود الخل کی حدیث ہے کہ دجال کی آمد سے تین سال قبل دجال کی آمد سے تین سال پہلے جو ہوں گے ان تین سالوں میں سے پہلا سال ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت آسمان سے آدھی بارش روک دے گا اگلے سال دو تہائی بارش اللہ روک دے گا اور اس سے اگلے سال یعنی جال کی آمد سے ایک سال پہلے اللہ رب العزت آسمان سے ساری بارش روک دے کھیتیاں خشک زمین بنجر ایک عجیب قحت سالی کا دورے دورہ ہوگا اس سے آپ اندازہ کریں کہ فقر و فاقہ کی کیا کیفیت ہوگی اور جب لوگ بھوکے مرنے لگیں اور دیکھیں کہ ہمارے بچے افلاس اور فاقے کا شکار ہو چکے ہیں ان حالات میں اگر کوئی شخص مالا مال ہو دنیا کی سربتوں سے دنیا کی دولتوں سے تو یقیناً اس کے فتنے کے لپیٹ میں سبھی آ جائیں جس کو اللہ رب العزت بچنے کی توفیق دیں وہ بچے گا تو ایک تو اقتصادی بدحالی ہوگی دجال کے ظہور کے وقت اقتصادی بدحالی یہ بات آپ جانتے ہیں کہ دجال پیدا ہو چکے یہ خطرناک فتنا دنیا میں آ چکا ہے اس کا مقام مخفی اپنے وقت پر یہ ظاہر ہوگا جس دور میں ظاہر ہوگا اس دور میں اخلاص اور فقر و فاقہ کی بڑی ابتر تر صورت حال اور زمین کی جو سربتیں ہیں فصلیں ہیں سب خطر اور ایک عجیب خاکے کا فا دورے دورہ ہوگا اور دجال, دجال جب آئے گا تو اللہ اس کو آزمائش بنانے کے لیے ایک بڑی تصخیر دے دے گا تصویر سے مراد یہ ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گا دو چیزیں اس کے ساتھ ہوں ایک جنت اور ایک جہنم جہنت آگ کے شورے علی ساتھ ہیں اور جنت اور باغات اور آلہ خام کی نیم تھے یہ بھی ساتھ ساتھ ماں ہوں جنت ہوں اس کے ساتھ ساتھ جنت بھی ہوگی اور آگ بھی ہوگی بیر ایسا ہم نے فرمایا کہ جو اس کی جنت ہے در حقیقت وہ آگ ہوگی اور جو اس کی آگ ہے در حقیقت وہ جنت ہوگی اور جو فقر و فاقہ سے تنگ آ کر اس کی اتحک قبول کر لے گا کہ ٹھیک ہے ہمیں دو اسے وہ اس جنت میں ڈال دے گا جو کہ اس کے لیے آگ بن جائے گی اور جو اس کی اتحک قبول نہیں کرے گا اس کے شر سے آگاہ ہوگا اسے وہ آگ میں دھکیل دے گا جو حقیقت اس کے لیے جنت ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا حکم دے گا کہ بادلو برسو بادل برسیں گے اسی وقت زمین کو حکم دے گا کہ اناج پیدا کر زمین اناج پیدا کر دے گی جس بستی میں جائے گا وہاں تحت سالی کا ایک عجیب عالم ہوگا اور اس بستی کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بادلوں کو برسائے گا اور زمین سے فصلیں اگوائے گا اپنے حکم سے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ایک فتنہ ہے اللہ کی طرف سے فتنے سے بڑا اطلاع اللہ ہم سب کا امتحان لے گا اس فتنے میں ہمیں جھونک کر ہمارے دین کی استقامت کو آزمائے گا تو جب اقتصادی بدحالی ہو معاشی ابتری ہو اور اس دور میں کوئی بھی اس طرح کے وسائل سے مالامال ہو کر آ جائیں تو کون باقی بچے گا سب اس کے ہلکے میں آ جائیں باقی آج کا دور بھی اچھا دور ہے وہ اب نہیں ہے لیکن کوئی بھی روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ لگاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیروکار بن جاتے ہیں اس کا کیا من ہے کیا اس کا عقیدہ ہے کیا اس کا دین ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں باقی آج ہم کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں بارشیں بھی ہو رہی اناج بھی پیدا ہو رہا ہے کاروبار بھی ہیں سب کچھ ہے تو آپ غور کریں کہ اس وقت کیا بیٹھیں گے جب دجال کی آمد سے تین سال پہلے آسمان کا پانی بند ہو جائے گا زمینیں خشک فاقے اور ایک عجیب فخر کا عالم کیا کیفیت ہوئی کہ سارے تناور میں فتنہ دجال جال بڑا حیرتناک ہے اکثر لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے ایک تو یہ چیز بڑی خطرناک دوسرا دینی کمزوری عقیدے کا غرب یہ بھی ایک بڑا گمبھیر فتن ہے جن کے عقیدے کچے ہوتے ہیں د ج کو دیکھ کر اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ آج عقیدوں کا آلم یہ ہے کہ ایک شخص ننگا بیٹھا ہوا چرس اور حیم کے نشے میں دھت اور ہم اسے رشکوں کے ساتھ آپ کو کچھ کرتا ہے وہ اسے اپنی ہوش نہیں کوئی کتوں کی سرکار ہے کوئی بلیوں کی سرکار ہے کوئی کمبوں کی سرکار ہے نجارتوں کے ڈھیر غرارتوں کے ڈھیر پوری عمر افیم کے نشے میں گزری مرے تو مزار بن گئے یہ قوم کے عقیدوں کا حال حالانکہ ان کے پاس کوئی تصویر نہیں کچھ نہیں اپنا ان کو ہوش نہیں اور دجال دجال زندہ شخص کو اشارہ کرے گا مر جائے وہ مر جائے گا اسی کو اشارہ کرے گا زندہ ہو جائے ووٹ کھڑا ہو جائے کچھ اب یہ لوگ جو چرسیوں اور کو مشکل گشاہ مانتے ہیں اس وقت جال کی انتباہ کاروں کو دیکھ کر کیا ان کی عتیجیں ہوں یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا یہ تو زندہ بھی کر رہا ہے مار بھی رہا ہے اشارے سے نہیں برسا رہا اشارے سے کھیتیاں اگا رہا کیا عتیزیں ہوں لوگوں کی اس کو دیکھ کر یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا پہنچی سرکار اور یہاں ایک چیز ماننی پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار کی نبی اسلام کی حدیث ہے کہ دجال کی دو نشانیاں پہچان لو ایک وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا آ ور اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جیسے سڑا ہوا انگور ہوتا ہے اس طرح سے. اور فرمایا کہ مکتوب ان بہینا آئی ہی کاغیر اور اس کے ماتھے اور موٹا کافر لکھا ہوگا یہ دو نشانیاں دو آلام تھیں اس کی کا کانا اور ماتھے پر کافر لکھاؤ تو لوگوں کو دکھائی دے رہے ہے لیکن لوگ پھر بھی اس کے حلقے میں شامل ہو ہوئے حق بالکل واضح لیکن قبول کرنے سے برے رہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ ہدایت اللہ کے ہتھیار میں اور اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے اسے جو اس کا آہل ہو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو ان سب کا کلوان جائے فرقان صحیح معنی میں اللہ کا خوف رکھو گے تمہیں اللہ فرقان دے دے گا یعنی فرق حق و باطل میں ہدایت رکمراہی میں ایمان اور قفر میں تمہیں اللہ فرق سجھا دے گا سنت اور بلر میں بہت سے لوگ ہیں بنتوں کو سنت کرار دیتے سہمی شعور شعوری نے نبیر اسلام کی حدیث کے مطابق کہ ایسا دور آ جائے گا کہ اگر میرا کوئی صحابی اس دور کے عمل دیکھے گا وہ حیران ہوگا یہ کون سا دین ہے یہ لوگ کہاں سے دین لے کر آ گئے نبیر اسلام نے پوری زندگی یہ باتیں ہمیں نہیں بتائیں اللہ تعالیٰ مت مار دے حق کو بادل میں کمید نہیں دین کا شوق ہے جذبہ ہے جستجو ہے لیکن دین کی معرفت نہیں دین کا شعور نہیں اب دیکھیں نماز کی سب بندے مصنون طریقہ پاؤں سے پاؤں چپکا پہ کھڑا ہو رہا یہ بخاری کی حدیث ہے اللہ تو سون تما تو سفل ملائے تم ویسی سفے کیوں نہیں بناتے جیسی فرشتے بناتے صحابہ نے پوچھا کہ فرشتوں کی صف بندی کہتی ہے تو رسول اللہ نے شاخ فرمایا جو تمون سفل اولا افل او راسو وہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساز چپکر کھڑے ہوتے ہیں چپکر مالک کا قول صحیح بخاری منقور ہے کہ کن نہ مل جل اقدام احبل اخبام بل مناکم جی آحد رسول اللہ وسلم ہم رسول اللہ فرم کے دور میں قدموں سے قدم اور کندھوں سے کندھے چکا کر کھڑے ہوتے تھے اس کی فضیلت کیا ہے مم وفل صف وفل اللہ احمد کی حدیث ہے جو صف کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑ دے گا اپنے ساتھ رن قطا ہے سخا ہوگا جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا سف بندی نہ کرنے کا نقصان کیا ہے سنن ابو رمداؤن کی حدیث ہے کہ اگر دو شخصوں میں فاصلہ ہو خلا ہو اس فاصلے میں شیطان کھڑا ہو جائے ابھی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور شیطان اس کی بغل میں کتنا سخت حکم ہے لیکن اس کی معرفت کیوں نہیں آج علم کا دور ہے فطا کا دور ہے سمجھ کا دور ہے شعور کا دور ہے کتابیں چھپی ہوئی ہیں ایک وقت تھا ہمارے سلف صالحین ان میں ایک محدث کے پاس مصرف احمد کے چند اور تھے اور وہ فخر کیا کرتا تھا کہ چند اور میرے پاس ہیں اور آج ہر طالب علم کے پاس پوری مسرت احمد موجود چھ جلدوں میں تیس ہزار ادیسوں کا مجموعہ ہے کتابیں موجود ہیں علم کا دور ہے یہ مسائل معلوم نہیں ہدایت اللہ پہ اختیار کی اور اللہ کس نے دیکھا جس کے اندر جستجو ہو حق تک پہنچنے کی جستجو ہی نہ ہو بس بزرگوں کی باتیں اور جو برادری میں ہو رہا ہے جو بچپن سے مسجد کے ملا نے گٹی میں ڈال دی ہے بس ٹھیک ہے جستجو نہیں ہے یہ دین کے فہم کا جذبہ نہیں ہے ویسے جذبات آپ کے کتنے پاسدہ ہو خالق کائنات کا فرمانے کہ نہیں سب ہمیں کو کم کا داخلہ تمہارے جذبات پر قائم نہیں اس کے لیے طریقہ برحان ایک معیار اور وہ خالق کائنات کی فراہی اور وہی دو چیزیں ہیں ایک قرآن دوسرا حدیث اب دیکھیے کلم کھلی نشانی موجود ہے نبی رسلام کو فرمایا اس کی دو علامتیں یاد کر لو دجال اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کہے گا حالانکہ وہ کہنا ہوگا فرمایا کہ تمہارا پرمت آور نہیں ہے تمہارا پرمت نگار بصیر ہے دوسری نشانی یاد کر لو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور وہ کون کر سکے گا حدیث کی عرفت یا فلو ہو یا فرو کن کلو کہاں بن لو خیرے کھاتے ہر شخص پڑھے گا پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی اس کو پڑھے گا جو ان پڑھ ہوگا اللہ اس کو بھی پڑھنے کی توفیق دے گا اتنی باز علامت موجود ہے سب پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اکثر لوگ اس کے حلقے میں شامل ہو جائیں ہدایت اندازہ کے ہزار میں تو یہ دو چیزیں بازار کے خطرے کی خطورت بڑھاتی ایک اس کی جب آمد ہوگی تو فقر اور تہشانی چھائی ہوگی اور فقر جو ہے لوگوں سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں دوسرا جب اس کی آمد ہوگی زو عقیدہ زوف عقیدت آج قرآن موجود ہے حدیثیں موجود ہیں لیکن پھر بھی لوگ ایک دربار پر اولاد لینے جاتے ہیں ناؤ باللہ جہاں لکڑی کی شرمگاہیں رکھی شرمگاہوں کو پوچھتے ہیں لوگ اور دجال جو اشارے سے بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا خود فصل ہوگا زمین فوری ہوگا گا زندہ شخص کو اشارہ کرے گا مر جائے مر جائے گا اسی کو اشارے میں کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو جائے گا جب یہ لوگ دیکھیں گے جو چرسیوں کو اپنا مشکل پیشہ مانتے ہیں تو وہ تو کہیں گے یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے بہت ہی بڑا پہنچا ہوا ہے بڑا خطرناک فتنا ہے بڑا خطرناک یہ تو ہے فتریں دجال کی خطورت اس کی ہیبت نہ کی اس کی حول نہ کی آج کا موضوع یہ ہے کہ دجال کا سب سے بڑا مخالف دور کچھ حدیثیں عرض کرتا ہوں اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں ایک تو رسول اللہ آسم کا فرمان کہ اگر تم دجال کو اپنے دور میں پالو تو سورہ قحف کی دس جو آیتیں ہیں انہیں پڑھ کر اس فٹنے کا مقابلہ کر یہ دس آیتیں دجال پر دربے کاری ہوں گی تم کو اللہ صحیح فہم دے گا انہیں پڑھ کر اس کا معنی یہ ہے کہ دجال کا دشمن وہ ہے جسے اس حدیث کا علم ہو اس کا احدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہو اس حدیث کا علم جب رسول اللہ سر نے فتنوں کا ذکر کیا ابوداؤ تعالفی کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ منحشاس اللہ علم فتموں سے بچے گا وہ شخص جس کے سینے کو اندر علم سے بھر دے علم کون تھا علم نبوت وہی الہی جس کو علم ہوگا کہ فتنہ دجال سے بچانے والی چیز نبین اسلام کے فرمان کے مطابق سورہ کانس کی دس ابتدائی آئے تھے وہ پڑھتا رہے گا کفرت سے پڑھے گا اور اندر برس سے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا یہ آئے اس پر بجلی کی طرح گرلیں گی تو وہ شخص دجال کا مخالف ہے جس کو نبین اسلام کی حدیث کا علم اسی علم کے تعلق سے دوسری بات وہ شخصیت جسے مہدی کا نقد دیا گیا ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے یقون رجل الن یو آخ اسم و حسم وسم و اگری ایک شخص آئے گا جس کا نام میرا نام ہے اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہے. یعنی وہ محمد ابن عبداللہ اللہ اب بھی قبیلے سے ہوگا بابا حدیث میں قبیلہ تحقان کا ذکر محمد بن عبد اللہ وہ بجال کا شدت سے مخالف اور منکر ہوگا بجال کہے گا کہ میں اپنے فتنے کی لپیٹ میں سے لے لیتا ہوں مجھے اس کے پاس لے جاؤ لدائے لے جایا جائے گا اور کہے گا تو مجھے کیوں نہیں مانتے میرا انکار کیوں کرتے ہو اب وہ علم کی بات کہے گا کہ میرے پیارے جگمبر کا فرمان ہے کہ دجال جال کہاں ہوگا تو کہنا ہے میرے پیارے جگہ کا فرمان ہے اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا دو الگ اب لوگ ان باتوں کو سن رہے دا جال محسوس کرے گا کہ لوگ اس سے متاثر ہو رہے دا جال کہے گا میں اسے کھڑے کھڑے مار سکتا ہوں یہ پہلی بار اپنی اس بزار میں پیش کرامد کا اظہار کرے گا لوگ کہیں گے تم مار بھی سکتے ہو ہاں مار سکتا دکھاؤ اشارہ کرے گا مر جائے مر جائے پھر کہے گا میں اسے زندہ بھی کر سکتا لوگ اور حیران کہ تمہارے قبضے میں حیات بھی ہے ہاں ہے دکھاؤ اشارہ کرے گا زندہ ہو جائیں کھڑے ہو جائیں بے جان کہے گا اب تم نے مجھے مانا یا نہیں مانا میرے پاس پانی بھی ہے میرے پاس زمین کی زراعت بھی ہے میرے پاس موت بھی ہے میرے پاس حیات بھی ہے وہ کہیں گے کہ میرا ایمان پہلے سے بڑھ گیا ہے کہ تھی جھوٹا ہے کیونکہ میرے پیارے ممبر نے یہ دو آرات بھی بیان کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت و حیات کی تصویر بھی دے گا آر جی کرو وہ سمجھیں گے اب مجھے مار کے بھی دکھا اب مار کے دکھا اب وہ کوشش کرے گا اشارے کرے گا اب اللہ کا حکم نہیں ہوگا اپنے مشن میں ناکام ہو جائے گا لیکن اس شخص کو فتنے درجار سے دکھانے والی کون سی چیز ہے احادیث کا علم ذخیرہ حدیث سے مالا مال جس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا وہ درجار کے خطمے سے نہیں بچ سکے گا جہل جو ہے یہ خطرناک مرغ یہ علم اس سے بچائے گا اللہ کی توفیق سے اصل خالق کائنات کی توفیق ہے لیکن اس توفیق کی بنیاد علم صحیح ہے یہ علم صحیح کس کس کے پاس تو تجار کا سب سے بڑا مخالف کون ہے جو پیغمبر اسلام کی احادیث کا عالم ہو اور پیغمبر اسلام کی احادیث کا حافظ ہو ورنہ عام لوگ تو اس کے فتنے کی لفے نہیں آتے ایک شخص دجال کے دور میں اپنے مویشیوں کو تلاش کر رہا ہوگا دجال جال کہ میں تیرے مویشی لوٹا دیتا ہوں اشارہ کرے گا وہ لوٹیں گے بڑا خوش ہوگا اس کے حلقے میں کھانے لو ایک شخص پریشان تھا دجال پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہے گا میرے ماں باپ خوات گئے کہے گا اگر تُو کہے تو تیرے ماں باپ کو زندہ قبر سے نکال لو اور زندہ کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دو کتنا حولاک تم یہ بھی کر سکتے ہو ہاں حدیث کے لفظ ہے کہ یا شیفان کا شیفان ہے وہ ایک شیطان کو حکم دے گا اور ایک شیتانہ کو حکم دے گا کہ شیطان سے کہے گا تو اس کے باپ کی شکل دھار لے اور شیتانہ سے کہے گا تو تا کی شکل دھار لے اور دونے کے سامنے آئے اب وہ شکل دھار کے اس شکل میں تبدیل ہو کر اس کے سامنے پہنچ گئی کتنا ہولناک میں آپ کو ان چیزوں کا علم ہوگا تو بچاؤ ہوگا نا اگر علم نہیں تو بچاؤ کیسے ہو تو تعلق الحدیث بڑی اہم چیز ہے بڑی اہم چیز حدیثوں کا علم اور محدودی نے اسی لیے اپنی کتابوں میں فتنے دجال کے باغ قائم کیے ان کو پڑھنا ان علامتوں کو فتنوں کو ذہن ذہنشی کرنا کتنا اہم ہے کہ جس کے جس کا سینہ علم حدیث سے مالا مال ہے وہ دجال کا سب سے بڑا دشمن ہے اور عزت اس مبارک علم کی برکت سے اسے فتنے سے بچائے گا دوسری چیز جو لوگ فتنہ دجال کا رکھتے ہیں وہ یہ بات بھی جانتے نبی رکھناؤں کی حدیث کو جانتے منسمیہ ہو کب بہر بس احمد کے الفاظ ہے منسمیہ ہو کب بہر فن کہ جو دجال کے ظہور کا سنیں ظاہر ہو چکے اور تما کاریاں میں پھیلا رہا آپ نے سنے اس کے بارے میں تو وہ اس سے دور رہے کچھ لوگ تماشوین ہوتے ہیں چلو جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے دجال کیسا ہے اس کی شکل کیسی فرمایا کہ نہیں یہ تماشوین ہی مت کرو اس سے دور رہو اس سے دور رہنا حقیقت ہے جن کے علم یہ حدیث ہوگی وہ دجال کا سامنا نہیں کریں میرے پیارے پیغمبر کی ہدایت ہے کہ اس سے دور رہیں ورہ فتنہ انسان کو لپیٹ میں دے دیتے انسان بڑا کچا ہے کمزور ہے اقتصادی اعتبار سے اعتقادی اعتبار سے تو کوئی چیز اس پر وار کر سکتی ہے غرغار کر سکتی جس اس حدیث کا علم ہوگا وہ اس فتنے سے دور رہے گا اس سے دور رہے اسی لیے پیغمبل اسلام سے ایک مجلس میں سوال ہوا من نجات رسول اللہ کیا اس وقت نجات کیا ہے نجات کیا ہے ہر بار میں ہر مقام پر فتموں سے مخص کیا ہے پبر ہے کل حشر ہوگا موت ہے زندگی ہے زندگی کے فتم ہیں ہر مقام پر نجات کیا ہے رسول اللہ خطمہ تین چیزیں تین چیزیں امن قانے کا نشان ہے ایک اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا کسی بند رکھنا ایک جس میں ان سب کے الفاظ ہیں زبان کو بند رکھنا کسی زیادہ استعمال نہ کرنا یہ بڑا خطرناک یہ اقدام ہوگا ایک جو زبان کا استعمال جو چغلی گاڑی گلوچ اور ایک استعمال زبان سے ختمہ باغ فلاں بش فلاں پھر فلاں بلا یہ فلاں وہ اب نہیں کرے گا اس زبان کو بند رکھو اور دوسرا بب کے علافت یا دیکھ کر اپنے گناہوں پر رویا کرنا گناہوں کو یاد کر کے رونا استغفار کرنا توبہ کرنا اور تیسرا فر یہ کا میری سکھ اپنے گھر کو کافی سمجھنا گھر کی چار دیواری کو زیادہ باہر میں گھومنا اپنے گھر رہنا اور زیادہ وقت اپنے گھر گزارنا ازرت اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنا یہ نجات ہے تو اسی طرح تو جال کا فتنہ نبیر اسلام نے سنا ہے کہ جو دجال کے ظہور کا سنے وہ اس سے دور رہے اپنے گھر معصور ہو جائے کہ بچاؤ کا راستہ جس ان رسوس کا علم ہوگا وہ دجال کے مخالف پہ سب سے بڑا ہے ایک اور حدیث نبی علیہ اسلام کی رسول اللہ سند نے شاطر فرمایا ہے کہ جو اب گھر میں معصور ہو گئے دجال کے دور میں پانی بند ہے سالی کا دور ہے وہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے بعد غور ہے نا کہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے باہر نہیں جانا نبی اسلام نے یہاں تک فرمایا کہ انتہائی دانہ بینا پر حاضر اور عقل عقلمند انسان وہ ہوگا جو کسی ضرورت کے تحت اگر گھر سے نکلے گا بھی تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے تاکہ عورتیں کہیں باہر نہ نکل جائیں کہ فقر کا دور ہے کہیں سے کچھ مانگ لائیں تو عورتوں کو رقی میں زیادہ کمزور ہوتے ان کے احتارت زیادہ کمزور ہوتے سرمایہ کوئی انتہائی دارا اور بینا انسان ہوگا جو گھر سے اگر نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر نکلے تو اب یہ شخص کھائے اور کمائے کا ہاتھ اللہ اکبر نبی اسلام کے حدیثوں پر قربان دارے کو جی ٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یقین اب تسمیر ہو بتاہ حمید ہو کے دور میں اگر تم گھروں ہو معلو باہر نہ نکلو تو تمہیں کارت کر جائے گا کھانے پینے سے کیا چیز تصویر تحمین اور تحلیل اپنے گھر میں بیٹھے سبحان اللہ کو الحمدللہ الحمد لا الہ ہو اللہ کو اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العیب تمہارا پیٹ بھر میں تو جو ان احادیث کا عالم ہے وہ میں جا کر سوچا بڑا دشملہ تصویر تحلیل اور تحمیل اللہ کا ذکر بڑی اس میں قوت ہے بڑی اس میں طاقت ہے فاطمہ رضی اللہ نبی اللہ کے پاس آئیں کہ میں دور سے پانی بھر کے لاتی ہوں مجھے ایک خادم دے دیجئے آپ دنیا میں تقسیم کرتے ہیں اپنی بیٹی کو ایک دے دیجئے رسول اللہ تم نے شاطمایا کہ فاطمہ میرے پاس اس خادم نہیں لیکن میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں اس پر تم عمل کرو جو بستر پر لیٹو تو سبحان اللہ دس دفعہ الحمدللہ اللہ دس بار اللہ ہو کر دس بار یہ پڑھ لو دن بھر کی ساری تھکاوٹ ہو ہے اللہ کا فکر اللہ کا نام کے فتنایات جال میں جو لوگ گھر اللہ ہیں کھانا پینا ان کی طلب ہے ضرورت ہے لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل سے انہیں یہ مقام حاصل ہوگا کہ تصویر تحمید اور تحلیل ان کے کھانے پینے سے کفائت کرتی ان کی بھوک دور ہو جاتی اللہ رب رب اس کے طریقے ہیں وہ جیسے چاہے ہر چیز پر قادر اب وہ ماما باہر فرماتے ہیں میں نبینہ اسلام سے اجازت لے کر اپنی قوم کے پاس آیا توانی کبیر میں یہ دعوت دینے کے لیے اب میں قوم میں اکیلا انہیں دعوت دی تو حریف کی قوم نے قبول نہ کی بلکہ اتفاق ہے اس دن کوئی قوم کی خوشی تھی اور اونٹ جمع کر کے اس کا گوشت پکا کر وہ کھا رہے اور میں سفر کا مارا ہوا بھوکا اور پیاسا باہر پہنچا اور قوم مجھے دعوت نہیں دی کھانے کا پوچھا تک ان کو دعوت دی قوم نے انکار کر دی اب میں بھوک اور پیاس سے بری حالت ایک جگہ بیٹھ گیا اور قوم میرے سامنے کھانا کھا رہی تارا کھانے کی خوشبو مجھے پہنچ رہی ہے بڑی طبعت بڑی حاجت بڑی بھوک لیکن قوم نے دعوت نہیں دی ایک طرف میں بیٹھا ہوں کسی اسنا میں مجھ پر اونگ تاری ہوتی اون ہوگی اور میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھے دودھ کا پیالہ پیش کر رہا کہ یہ پیو اور میں نے خواب میں وہ پیالہ پیا اور پیالہ پیتے ہی آنکھ کھل گئی اور میں نے محسوس کیا کہ پیڑ بھر چکے اللہ کی قدرت اس کی طرف پہ من کا کان اللہ کان اللہ جو اللہ کا بن جائے اللہ اس کا بن جاتا ہے آج درجار کے فتنے میں جوش اللہ کا بن گیا اور اپنے پیارے سے اندر کی تعلیمات کو گلے سے لگا لیے کہ گو یہ درجار باغ سے تقسیم کر رہے ہیں اناج تقسیم کر رہے ہیں جنت اور جہنم لیے گھوم رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں کوئی اس کا نہ ہے نہ فقر ہے نہ اس کی کوئی طلب ہے اپنے گھر لاخور ہو گئے اس فطرے سے بچاؤ کے لیے گھر میں بیٹھ گئے ہمارے تصویر اور تحمید اور تحلیل کفائن پھر جائے گی اور ان کے پیٹ بھرتے رہیں گے اب یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے اور وہ یہ کہ یہ تصویر کیا ہے تصویر ہے سبحان اللہ کہتے تحلیل کیا ہے لا الہ الا اللہ کہ تحمید کیا ہے الحمدلہ کہے اور یہ ذکر کسے فائدہ دے گا جس کا عقیدہ اس ذکر کے مطابق ہو سبحان اللہ اللہ پاک ہے ہر ایڈ سے ہر شریک سے اور ہر نقص اللہ پاک ہے عقیدہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. اب ایک شخص سبحان اللہ ہے لیکن اللہ کے شریر مقابرے کرے فلاد رکھا اور بنا صاحب قبر اللہ کا شریک ہے تو وہ چاہے چھتیس کروڑ بار سبحان اللہ کہہ کوئی فائدہ نہیں یہ ذکر تب محیب ہوگا جب عقیبہ ذکر کے مطابق ہے اللہ ہر ایڈ سے پاک ہر نقص سے پاک ہر شریک سے پاک وہ زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے اور عملی طور پہ شرحا اللہ کے مقام کیے ہوئے تو وہ چاہے کروڑ ہاں بار یہ ذکر کرتے رہے کوئی فائدہ دا. الحمدللہ کا معنیٰ کیا ہے تحمید تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام تعریفیں یہ عقیدہ کم معتمر ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ عقیدہ کب معتبر ہوگا جب آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ واقعی تمام تعریف ہوگا مستحق اللہ یہ عقیدہ کیسے بنے گا جب آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ جو اللہ کی صفات ہیں اللہ کے افعال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے خاص ہیں تب تمام تعریف بھی کے لیے ہو مثلا عالم ہے صرف اللہ یہ اللہ کی صفت ہے صرف اللہ اس حوالے سے پھر ساری تعریف کا مختلف اللہ ہو اگر آپ کہیں کہ اللہ بھی غیر جانتے ہیں اور فلاں بھی غیر جانتے ہیں تو پھر سب تعریفی اللہ کی نام ہے جتنا خیر آپ نے فلاں کو دے دیا اتنے تعریف آپ نے فلاں کو دے دی بہت زیادہ اللہ روزی دیتے ہیں اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کا تیل ہے اللہ پوری کائنات کو روزی دیتے پوری کائنات کا رب ہے اور پوری کائنات کو پالنے والا اور آپ کہیں کہ فلاں بھی تازہ ہے تو پھر ساری تعریف اللہ کو دی آپ نے اتنی تعریف آپ غیر خیر اللہ کا دے الحمد تمام تعریفوں کا اللہ مستحق کم مستحق ہوگئے جمندار عزت اپنی صفات میں اپنے ایف میں لا شریک ہوگا اس کی ساری صفات اس کے لیے خاص ہوگی اس کے سارے ایف اس کے لیے خاص ہوں گے پھر تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہوگا وردہ نہیں تو پھر دجال جال کا سب سے بڑا دشمن کون ہے جو سب سے بڑا ماہر لا جو پڑے گا اپنے گھر میں بیٹھا ہے اللہ اس کلمے کی برکت سے اسے کھانے پینے سے کر دے گا کفایت ہو جائے گی لیکن مانا کیا نانا ہے کوئی معرم نہیں صرف ایک اللہ اور جس شخص نے معمول بنا رکھے ہو فلاں لاہور کی سرکار ہے فلاں اجمیر کی سرکار ہے اور فلاں پارپتن کی سرکار ہے اسے یہ کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا کوئی فائدہ نہیں جس کا عمل یہ ہو جس کا عقیدہ یہ ہو لا الہ الا اللہ اسے فائدہ ہوگا جن کا عقیدہ ان کلمات کے خلاف ہے وہ تو جال کو خوش کر دیں گے اس کے حلقے میں اشارے لوگ بچیں گے وہ لوگ جن کا عقیدہ ان کلمات کے مطابق ہے اب آخر میں جس حدیث کو اشارہ کیا شیخ پاہر صاحب نے بالکل اختصار سے چند جملوں میں وہ پیش کر دیتا ہوں جس میں نبیرا اسلام نے یہ تو ایک منہ منہری باتیں میں نے عرض کی اور بہت سی حدیثیں آپ نے سنی اب نبی نبینہ اسلام نے فترے درجار کے تعلق سے ایک قوم کا ذکر کیا کہ وہ قوم قیامت تک رہے گی اور درجار کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ابو ایر ربیران بھی اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ عرب کا بنو بنوطمیل مجھے ان سے کچھ کراہت تھی ان سے مجھے کچھ کرا تھا مگر میں نے ان کے بارے میں نبیر احسلام کی تین حدیثیں سنی مجھے ان سے محبت ہو ہوگی بکراہ ختم ہو گئی اور محبت میں تبدیل ہو گئی اس قبیلے سے مجھے محبت ہوگی کتاب الفتن میں حدیث ہی بخاری میں ایک یہ کہ نبیر احلام ایک بار مسجد تشریف لائے تو مسجد میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا کجوروں کا گندم کا جو بھی مال ڈھیر لگا آپ نے پوچھا یہ مال کون سا ہے بتایا گیا کہ یہ بنو تمیم کی صدقات ہیں بنو تمیم نے اپنی زکوٰۃ اور صدقات کا مال بھیجا ہے وہ بڑا ہوا آپ بڑا خوش ہو اور ہمارا کہ ہاں ہائے صداقات و قومی یہ تو میری قوم کی صدقات ہیں بنو تمیم تو میری قوم ہے میری قوم کی صلاحات اس کا ماننا یہ کہ بنو تنوع اللہ کے پیغمبر کی قوم اب جس شخص کو اللہ کے پیغمبر سے محبت ہوگی اگر وہ اللہ کے پیغمبر کی قوم سے محبت نہ کرے تو یہ ڈایا محبت جھوٹ ہے ہم سے محبت کرنی پڑی اب وہ یا فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ کراہت تھی نفرت تھی نبی احسان کا یہ فرمان سن کر مجھے اس قوم سے محبت ہوگی ایک بات دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ آپ گھر تشریف شریف تھے اور ایک لوگ امن میں امن سیدا عائشہ خدمت کر رہی ربی راج پوچھا کہ لونڈی گون ہے کہاں سے آئی ارب یہ فلاں ہے اور اس کا قبیلہ برن یہ لوڈی بروزمین کی اسی قبیلے کی کہ عائشہ من ولد اسماعیل اس لوڑی کو آزاد کر دو یہ جی اللہ کے تہمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک طرف فرمایا کہ یہ بلو تمیل میری قوم ہے میرا طبیل ہے دوسری طرف فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے ابویا گماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے اور محبت ہوگی اس قوم سے پیار ہوتا ہے اور تیسرا میں نے نبی اسلام کی ندی سنی آپ نے سنا کہ برو تمی ہم اشد امتی ہی الگ دجار برو تمی میری امت کا وہ قبیلہ ہے جو دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا بڑی گلوری کے ساتھ دجال کا مقابلہ کرے گا دجال کے فکری گا کے بند بن دے گا دجال کا ممکن ہوگا مخالف ہوگا جان پر ذربے قاری لگ رہے تھے سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اور شدت کے بنو تمی کسی دیے کیا ثابت ہو دو باتیں بڑی سرخ سے ثابت ہو رہی ایک یہ کہ نبی اسلام کے دور میں بنو موجود تھے یہ قبیلہ موجود تھا ان کے صدقات آ رہے ان کی لونڈی کو آزاد کرنے کا آپ نے حکم دیا قبیلا موجود تھا دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ قبیلہ قیامت تک رہے گا کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ یہ دچار کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگی اس کا میرا یہ قوم ہر دور میں ہوگی اس وقت میں تھی ہر دور میں ہر قیامت تک رہے گی دچار کا مقابلہ کرے گی اور دچار کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگی اور بھی حمدہ آج بھی موجود ہے یہ قوم سعودی عرب کے بہت سے علاقوں میں جا بجا پھیلی ہوئی اس حدیث کے تر میں میں نے اس قوم کے افراد سے ملاقات کی اس قوم کی علماء سے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مولے کی بڑے بڑے سلام رہے ملاقات کی ان سے اور میری خوشی کی امتحان ہے رہی کہ سارے کے سارے اہل حدیث ہیں میں جب یہ دیکھتا ہوں میرا ایمان تازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرح حق کی مار حق کی ایک علامت ہمیں دکھا دی کہ یہ قوم کیا مدد رہے گی اور بچار کے مقام سب سے سخت ہے جس کا قبار نویل اسلام کی طرف سے تزکی ہے سرٹیفکیٹ کہ یہ قوم مرج حق پر قائم رہنے والی ہے. اس قدر شدت سے دجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا دجار کا فتم سب سے بڑا فتم ہے اور جو اس کے مقابلے میں سب سے سخت ہوگا وہ سب سے بڑا حق ہوگا یہ بالکل ظاہر نتیجہ ان کی کتابیں موجود ہیں ان کے اولاد موجود ہیں ان کے سلام علم موجود ہیں ان کی احمد اللہ موجود ہیں ان کی نمازوں کے طریقے طریقہ جو ان مصنوع ہے بالکل سنت کے مطابق نمازیں پیغمبر اسلام کی حدیث پر عمل اور حدیث کے مقابلے میں کسی کی رائے کسی کا فتوا کسی کا تیاف اس کی کوئی گنجائش نہیں کے پیروکار دی. یہ لوگ ہیں جو بازار کے مقام میں سب سے سست تو کچھ احادیث میں نے منہی طور پہ آپ کے سامنے ذکر کی کہ جن کے سینے پیغمبر اسلام کی احادیث سے مالا مانا وہ بچار کے مقابلے میں ہوں گے اور جن کی عقیدے توحید کی سلامت پر قائم ہے سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الحمد اللہ یہ تینوں کر توحید کی سب سے اعلیٰ چوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الکلام اربعون سب سے بہترین کلام چار چیزیں ہیں ایک سبحان اللہ دوسرا الحمدللہ چوتھا لا الہ الحم اللہ تیسرا اللہ اور چوتھا اللہ رک رسول اللہ رخ حفاظ ہے لانا سبحان اللہ برحمد اللہ بلال بر ایک بار یہ کہہ دو سبحان اللہ الحمد للہ اور لا رہا اللہ اکبر ایک بار کہہ دو ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی یعنی پوری کائنات کیوں؟, کیوں یہ چار کلمات کےساس کی ٹھوس عسیبے کے احساس ہے, احساس ہے۔ تو یہ مغری باتیں جن کے قلوب صحیح عقیدے سے ہمارا مال ہے اور جن کے ذہنوں میں جن کے سینوں میں نبی اسلام کے حدیث کا علم ہے اللہ کی خالص وہی کا علم ہے وہ دجال کے فتنے سے بچنے والے ہوں گے اور دجال کے قوی فرین وہ خالے ہو گئے باقی کمزور عسیدے کے لوگ فتنے تو جال کی سہار نہیں پہ سہ سکیں گے اس فتنے کی لوپیٹ میں آ جائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ تجال تو بڑا محودل صاحب کرامت ہے اس کی لوپیٹ میں آ جائیں گے یہ اس بچاؤ کے کچھ اسبار ہیں جو پیارے تمبر نے بیان کر دیے اور یہ اس قوم کا کم کیا جس قوم کے بارے میں رسول اللہ ادب نے فرمایا کہ یہ تجال کے مقابلے میں سب سے سخت ہوں گے اور ہر قوم کے علما جو ہوتے ہیں وہ قوم کا معیار ہوتے ہیں اور صدق اور حق کی شناخت ہوتے ہیں ندی نظام کی حریثے موجود ہیں فرمایا کہانت پھیل جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت علم کو لوگوں کے سینوں سے مہر نہیں کرے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے عرما راز حسین جن کے پاس وہی عراہی کا علم ہے اور قرآن و حریف کا علم ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن علم کے مزہ ان کے علم کی کوئی شرط نہیں بزرگوں نے فرمایا بزرگوں نے فرمایا بزرگوں نے فرمایا کون بزرگ ہیں کہاں سے آئے کہاں پیدا ہوئے کیا ان کی شناخت ہے کیا ان کی تعریف ہے نہ وہ جانتے ہیں نہ کوئی جانتا بزرگوں نے فرمایا یہ علم نہیں یہ چاہیے ہمارے دین کا تمیز اسناد ہے اسناد من الدین سند دین ہے اور یہ ہم عادل حدیث کا جو ہے ایک تمیز ہے ہماری ہر بات سند کے ساتھ ہر حدیث سند کے ساتھ ہر صحابی کا قول سند کے ساتھ ہر تعمیر کا قول سند کے ساتھ ہر ایمان کا قول سند کے ساتھ بغیر سند کے کوئی چیز اور باقی جو مختلف گروہ ہیں ان کی کوئی بات سند کے ساتھ نہیں سمند لہا رشاہ سند اگر نہ ہو تو جو شخص جو چاہے کہتا پھر اب بزرگوں کے نام سے جو چاہو کہتے تھے کوئی پوچھنے نہیں یہ بزرگ کون ہے آپ کو کہاں ملا سند کیا ہے کوئی پوچھنے نہیں جو چاہو کہتے تھے لیکن جہاں سند پیش کرنا ذمہ داری ہو وہاں کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو دین سے ہٹ کر ہو اور منج سے ہٹ کر یہ سارا علم صحیح آسانی پڑتا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا اور بحمد اللہ علما ہر قوم کی شناخت ہوتے ہیں نبی اسلام کی حدیب کے اندر بالعزت علما کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ علماء جب ختم ہو جائیں گے تو لوگ جو حالانک ہو اپنا قائد بنا لے گا اور وہ لوگوں کو ختم دیں گے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں تو صحیح چیز شناخت جو ہے وہ علم ہے علما ہے راست اور بحمد اس قبیلے کے علماء بیسیوں سے ملاقات ہوئی اور سارے کے سارے اعتقاداً منہجن عملاً عبد الحدیث تھے اور یہ ایک بڑا قوی نشان ہے اس منہج کی حقانیت کا اور صداقت کا اس موقع پر میں محسوس کر رہا ہوں کچھ جشن کی باقی رہی ہوگی انشاءاللہ کسی اور مجلس میں مزید بیان ہوگا لیکن میں نے بڑی بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی اللہ رزت ہمیں صحیح منہج کی مارحیت عطا فرما دے اور صحیح عقیدہ عطا فرما دے اپنے پیارے کے عمبر کی محبت پیارے کے عمبر کی سنت کی محبت احادیف کی محبت اللہ ہم کو عطا فرما دے اور جو علم صحیح ہے علم صحیح جو اشعن پر خاص میں ٹھوک ہے اللہ رب العزت کی وہی علم اللہ ہمیں وہ فرما دے اقوا بس تخر اللہ لی ولكم